ذکر خیر جی منیر بھائی شکریہ آپ نے یاد کرا دیا مہینہ ڈیڑھ مہینہ وعدہ کیا تھا لیکن پھر سے بات اتر گئی بات صرف یہ تھی کہ کچھ غیر مقلدین لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ اعلی سنت پر اعتراض کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے یہ بدتیں کرتے ہیں ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد منائیں تو کہتے ہیں جی بیتی ہو گئے مہینے میں ایک متو گیارہ کر دیں وہ کہتے ہیں جی بیتی ہو گئے جب کبھی کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے سارے سواپسی محفل کریں تو وہ کہتے ہیں جی بی ہو گئے اور ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں اور جو قرآن و حدیث میں ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں تو میں نے یہ ویسے صرف چند سوالات کیے تھے یہ چھپوائے تھے آ, لوگوں تک پچھائے تھے وہابیوں تک کہ بھئی تم ہمیں بدتی کہتے ہو یہ ہمارے چند سوال ہیں تم عمل روز کرتے ہو لیکن ان کا حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہرگز کوئی نہیں ہے تو بدتی تم ہوئے یا ہم ہوئے ہم سال میں ایک مرتبہ دے, یعنی میلاد میں ثبوت بھی دیں تب بھی تم کہتے ہو بدتی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 پوری دنیا کے بہادی جواب نہیں دیں گے اور آپ کو گنڈا کرتے ہیں کہ سنیوں کے خلاف کہ سنی بدتیں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم جو کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں صحابہ اکرام احمد مستحدین کی طبعیت میں کرتے ہیں اولیاء یہ اکرام کے کیے ہوئے کام کرتے ہیں یہ بدعات کرتے ہیں اصل میں ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب مداض اللہ علی حافظہ آبادی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 تو اصل میں انہوں نے بات کرتے سنیوں کو کہہ دیا بدتی اب ہم ان کو کیا کہیں یہ تو پہلے ہی بدتی ہے آپ بدتی سے کوئی بڑا اگر یعنی کوئی ہو او تو وہ ہم دیں کو تو انہوں نے اصل میں وہ اپنے نام سے یہ مٹانے کے لیے اصل میں علماء بدتی کہتے ہیں باد شروع سے علماء کا جو طریقہ تھا مثلا امام تحتابی رحمتہ اللہ تعالیٰ لائے در مختار کے حاشے میں لکھتے ہیں کہ بدتی کون ہے جو چاروں آئمہ اکرام علیہ مسلاط وسلام کی تقلید سے انکار کرے وہ بدتی ہے اسی طریقے سے جو آئمہ چاروں آئمہ کے عقیدوں کے خلاف عقیدہ نکالے وہ بدتی ہے نام لکھے خارجی بتتی ہیں ناسوی بتتی ہیں شیعہ بدتی ہیں اسی طریقے سے جسیمیہ قدیمیہ قدریا جبریہ یہ سب بدتی ہیں لیکن ان لوگوں نے اہل سنت کو بھیتی کہنا شروع کر دیا جیسے موت آزلہ چونکہ خود بیتی ہیں تو زمکشری نے تصویریں پشاو لکھی جہاں بھی اہل سنت کا نام آتا ہے وہاں لکھتا ہے کال آہل البا تو بدتیوں نے یہ کہا حالانکہ وہ خود بیتی ہیں تو ان لوگوں نے بھی اصل میں سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے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 ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے تو یہ سوال ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھیے ہم نے جب چھکوائے تھے تو غیر مقدین بہادیوں سے چاند سوالات مندجہ ذہل مسائل کے بارے میں صحیح صلی مرفو غیر محتمل احادیث درکار ہے ضعیف ابیس نہ ہو صحیح ہو سریح ہو مرفو ہو یعنی آقا کریم سے مروی ہو اس میں کسی اور چیز کا استعمال نہ ہو جس مسئلے میں کرنا ہے اسی چیز کے بارے میں ایک حدیث ہم زیادہ نہیں مانگتے ہر مسئلے میں صرف ایک حدیث ہم ایک وزیر میں بیس بھی بتائیں تب بھی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں صرف ایک بتائیں نمبر ایک کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز بھیتر میں بعد از رکو عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے یا آپ نے حکم فرمایا ہے وہ بھی آج کل جو بھی پڑتے ہیں تو جب رقو سے اٹھتے ہیں تو عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں تنوت میں اور دعا مانگتے ہیں اور بعد میں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں ایک تو پہلے یہی مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد کنوت پڑھنا کنوت ہے پہلے یہ بعد میں پڑھتے اور پھر آم دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ سلسلے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی وطروں نے رکوع کے بعد آم دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہرمین میں بھی ہر مینی بہن میں بھی ایسا ہی ہوتا کہ وطروں کی آخری رکعت میں وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں لمبی مانگتے ہیں مقتدی آمین آمین آمین کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے کرم و فضل سے آقا کریم کی رحمت سے حاضری ہوئی تو وہاں ان کے ایک شیخ عبد ابدرمان تھے لائبریری میں مسلم نبی میں جو لائبریری ہے وہاں بیٹھتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے جو آکا نے مانگی ہے اور آپ یعنی کر مانتے ہیں جس سے منع کیا گیا یہ تو کہیں نہیں ہے نماز کے بعد سب اور ثبوت ہے میں نے کہا آپ مجھے ثبوت دیتا ہوں ہم قدرتی طور پر اسی لائبریری میں امام تبرانی رحمت اللہ تعالیٰ کبھیو جلد پڑی ہوئی تھی میں نے وہ نکالی اور اس کو دکھائی میں نے کہا मैंने कहा عبد اللہ اب عبداللہ بن زبیر ربی اللہ تعالیٰ نے فروت ہے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھا تو نماز میں اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی آپ نے جب فلان پھیلا تو آپ نے کہا دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے آپ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے میں نے کہا دیکھو آپ بالکل ہلٹ کر رہے ہیں اب وہ کہنے لگا یوم اللہ قدیم کے اس پر عمل جو ہے وہ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے یہ ہے یعنی پہلا سوال یہ کہ وکروں میں جس طریقے سے یہ عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں آقا کریم نے پوری زندگی ایک مرتبہ دی ایسے دعا نہیں مانگی جو بھی اس کا ایک صحیح فیمل خویز دیت دکھائے بتر کی نماز بتر کی بات ہو رہے اس کو انعام دیا جائے گا منہ نمبر دو کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی تمام تصویرات میں رفع جائن کرنے کا حکم فرمایا جہاں آپ نے خود نماز جنازہ کی تمام تکبیروں کے ساتھ رفائی دین فرمایا تھا وہاں بھی آج جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چاروں تکبیروں کے ساتھ رفائی دہان کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ نے پوری زندگی ایک جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھائی کہ جس میں ساری اہرکاتوں کے ہر تکبیر کے ساتھ آپ نے رفائی دہن کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو یہ بھی بدت کرتے ہیں نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس صحابی کی شہادت پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی کیونکہ آج کل پاکستان میں یہ عام ہے خود اعلان کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی شہید ہو گیا کشمیر میں اور پھر کئی مرتبہ کئی جگہ اس کی نماز جنازہ غائےبانہ پڑھاتے ہیں میرے آقا آکا کئی مسلسل ہیں کسی شہید کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی صرف حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تو وہ بھی صحابہ کہتے ہیں صحیح بنبان میں بھی روایت ہے اور صحیح اب ابو ایوانا میں بھی روایت ہے کہ آقا کریم کے سامنے آپ کا جسب جذا ہوا تھا آپ دیکھ رہے اور پھر حضرت نجاشی کی چونکہ وہاں انتماج جنازہ نہیں ہوئی تھی کافروں کا ملب تھا اس لیے آپ نے ساری عمر میں صرف ایک سا کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے حاضر تھی اور میت کا امام کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے مفتیوں کے سامنے حاضر ہونا ضروری نہیں اس کے بعد آپ کے اتنے صحابہ شہید ہوئے اتنے دور سے شہروں میں فوت ہوئے آپ نے کسی کی نماز جنادہ گائے نہیں پڑھائی خلفائے اربا نے کسی ایک شہید کی بھی گائے نماز جنادہ نہیں پڑھائی یہ بھی یہ بدت کرتے ہیں ایک صحیح صحیح مفود ہی پیش کریں کہ نماز جنادہ میں امام سے پڑے اور صرف جو ہے بلند سے پڑھے اور مختلف صرف آدی نادی پڑھے آئے کرادی جو جنازہ پڑھتے ہیں امام بلند سے پڑھ رہا ہے اور مختلف پیچھے کچھ نہیں پڑتے بلند سے آمین آمین آمین کرتے جا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسی پڑھائی ہو یا اس کا حکم کمایا ہو یہ بھی بدت کرتے نمبر پانچ ایک شریف شری مرفو حدیث پیش کی کیجیے کہ نماز بھیتر میں رکوع کے بعد امام بلند باز سے دعائیں قلو پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین نکارے یہ بھی ایسا کرتے ہیں رمضان میں کہ امام جو ہے میں کے بعد ہے ہاتھ کھڑے کرتا ہے مقتدی بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں امام پڑتا ہے اور مقتدی مفت نہیں پڑتے صرف آمین آمین کہتے اس کا بھی ثبوت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک نماز میں بھی نہیں ملتا وتر میں لہذا یہ بھی یہ بدعت کرتے ہیں کیا نبی اکرم آج دیکھیے اب ہادی آزاد دو طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں یا تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا پھر کونی کو پکڑتے ہیں تو ایک صحیح سرفو ادیش پیش کیجیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھے جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے تھے ایک صحیح دی. نمبر دو سات کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایا ہاتھ بائیں کونی پر رکھا تھا دو طریقے سے یہ نماز پڑھتے ہیں یا سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا بازو پر بازو باندھتے اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری زندگی نہ سینے پر ہاتھ باندھے نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی آپ نے کونی کو, کو پکڑا بازو پر بازو باندھا یہ بھی کوئی روایت نہیں نمبر آٹھ ایک صحیح فری مرفوع ادھی پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال تہجد کی اذان کا حکم فرمایا ہو وہ اذان رمضان شریح میں سحری کھانے کے لیے نہ ہو بلکہ پورا سال تہجد کرنے کے لیے ہو آج کل دیکھا ہوگا آپ نے حرم مالک میں بھی اور پاکستان میں بھی تہجت کی اذان دی جاتی ہے تو آقا کریم نے تہجت کی زان نہیں دلائی تہج نفری نماز ہے نفری نمازوں کے لیے اذان نہیں ہوتی اگر نفلی نماز کے لیے اذان ہے تو پھر ثابت تو یہ ہونا چاہیے کہ, کہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک اذان پہلے ہو جو یہ ادیس پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رہا کہ تہجد پڑھنے والا واپس چلا جائے جا, جا کے خیری کھا لے اس لیے حکم ہوتا تھا لہذا تہجد کی اذان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں گمائی یہ بھی یہ بدت کرتے ہیں ایک صحیح فری مرفودی پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت میں بسم اللہ اِدرحمٰ بلند پڑھنے کا حکم فرمایا ہو جو خود پڑھی آئے کر وہاں نماز شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اِلحمن الحمی الحمدللہ رب العالمین جب جب عامر کہتے ہیں پھر بسم اللہ اِلحمن الحیم کلو اللہ واحد یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایک صحیح فری مرف پیش کریں آقا نے اس کا حکم فرمایا ہو یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود پڑی ہو یہ بھی یہ بدت کرتے ہیں نمبر دس ایک صحیح سی حدیث پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھارت تک رفال دین ادر کو و بادر کو کیا تھا یہ جو آج کا رفالدین کا بڑا مسئلہ ہے کیا آقا کریم نے ساری عمر کیا ہے آپ نے آدھی نماز تک کیا ہم ہاں بھی کہتے ہیں پہلے کیا بعد میں منسوخ ہوگا آپ ایک حدیث پیش کر دیں کیا کا کریم صلی اللہ سب سن ساری عمر رفائی جان کی حدیث صحیح ہے تو ہمارا نصب کا دعویٰ ختم ہو گیا اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو ہمارا نصب کا دعوی ثابت ہے لہذا یہ جو یعنی شور میں چاہتے ہیں رفائی جان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یہ بھی اس کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے نمبر گیارہ گیارہ ایک صحیح مرفوع غیر محتو حدیث پیش کریں کہ کپڑا ہوتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم ابھی اس میں آج آپ نے دیکھا ہر شخص کپڑا ہوتا ہے اتار کے رکھ لیتا ہے اور ننگے سر نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سوائے حج کے ایک نماز ننگے سر پڑی ہو پوری نجدیت سے وہادیت سے چالنج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو یا ننگے سر خود نماز پڑی ہو ایک نماز پوری زندگی شرط یہ ہے کہ ہج کے جام نہ ہوں کیونکہ وہاں سر ننگا رکھنا ہی سنت ہے لہذا یہ آج کل بڑی وباف ہے جاری ہمارے پاس سنی بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگے ہے اور کئی ظالم تو کپڑا ہوتا ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں اور ننگے سر نماز شروع کر دیتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑی جو کہتا ہے پڑھی اس پر دلیل لانا ضروری ہے کہ وہ دلیل لائے اگر کوئی حدیث پیش کرے تو آپ مجھے ضرور بتائیں کوئی پیش نہیں کرے گا ہاں ایک کپڑے میں نماز کی حدیث پیش کرتے ہیں تو ایک کپڑے سے سر بھی ڈانپا جا سکتا ہے نمبر بارہ ایک سری فری مرفو ریس پیش کریں کہ نماز میں دو دو فٹ کھلے پاؤں رکھ کے کھڑے ہونے کا حکم ہو جیسا یہ کھڑے ہوتے ہیں ایک پاؤں مسجد کی اس دیوار کے ساتھ ہے اور دوسرا دوسری دیوار کے ساتھ اتنے یعنی چوڑے پاؤں جو ہیں وہ کھڑے کرتے ہیں اب اس کا کیا سبوت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے پاؤں جو ہیں وہ کھلے رکھے ہوں یا حکم فرمایا ہو اس کا بھی ثبوت جو ہے وہ درکار ہے یہ بارہویں والے کے نام کے بارہ سوال ہیں جو پوری دنیا کے بہادیوں کے سر پر ہمارا کرم ہے ہر سنی کو چاہیے ان کو دیکھ لیں جس مسجد میں جائیں ویسے ہی پوچھ لیا کریں اور میں یہ آپ کو الحمدللہ رب العالمین دادے سے کہتا ہوں آپ جس مولوی سے ایک دو مرتبہ یہ سوال کریں گے مولوی جواب تو نہیں دے گا اس کو مسجد سے جواب ضرور ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ راستہ چھوڑ دے گا جس راستے سے آپ گزریں گے نا وہ جو ہم نے اصل میں آج تک ان کے سوال سنے ہیں سوال کیے نہیں جب بھی دیکھا یہ سنیا سے سوال کر یہ گھرمی کا کہاں ثبوت ہے ملاد کا کہاں ثبوت ہے پورس کا کہاں ثبوت ہے یہ جناب فلاں کا کیا ارے بھائی ساری عمر آپ نے سوال کیے کچھ سال ہمیں بھی تو دو ہم بھی سوال کریں ہم تو جواب دیتے آئے دیتے رہیں گے لیکن اب تھوڑا سا طریقہ بدلیے نا آپ نے ساری عمر سوال کیے ہم نے جواب دیے اب ہماری باری ہے ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں ہم نے تو صدیوں تک سوالوں کے جواب دیے اور دیتے رہیں گے مزہ تو تب ہے آپ بھی تو دو نا لیکن یہ یقین کیجئے یہ یک تھوڑا سا چل رہی ہے وہ سوال کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں ہماری طرف سے کبھی سوال ہوا ہی نہیں اب میں کہتا ہوں بھئی تھوڑا سا ذرا اس کو تبدیل کیجئے یہ کانٹا بدلیے اب اب یہ ہمیں بھی تھوڑے دن دیجئے کہ سنی بھی سوال کریں اور نجی بھی ان کے جواب دیں کچھ یہ تو نہیں کہ جب ہم سے پیدا ہوئے ہم نے سوالوں کے جواب ہی دینے ہیں ہمیں بھی سوال کرنے کا حق ہے اور ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم اس حق کو اب استعمال کرنا چاہتے ہیں میں ہر اپنے سنی دوست سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سوال لیجئے ڈریے نہیں کہ پتہ نہیں جی ویسے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بڑ مار دی ہے کون پوچھنے والا ہے نہ آپ ان کی مساجد میں جائیں ان کے محلوں میں جائیں ان کی عوام سے پوچھیں ان کے مولویوں سے پوچھیں یہ یاد رکھیں انشاءاللہ میں اپنے سنی دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو اگر سنی ہے تو سر اٹھا کر چلے سنی کو سر جکا کر چلنے کی ضرورت نہیں سنی عزت کے ساتھ جیے عزت کے ساتھ مرے سنی جہاں رہے عزت کے ساتھ ڈرنا نہیں ان سے کیوں نہیں ڈرنا اس لیے کہ ہم آپ کے خادم موجود ہیں جواب ہم نے دینے ہیں آپ نے نہیں دینے آپ نے صرف سالو کرنا ہے اگر وہ جواب دیتے ہیں تو جواب دینے کے لیے ہم موجود ہیں آپ اس لیے نہ ڈریے کہ آپ کے خادم ہم موجود ہیں اور ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ جن کا آقا مشکل کشا مدینہ میں موجود ہوں ان کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت اے رضا مشکل سے کیا ڈرنا جب آقا مشکل کشا ہو جب ہمارے آقا مشکل خشاہ ہم کیوں ڈرے آپ اس لیے نہ ڈرے کہ آپ کے علماء آپ کے خادم موجود ہیں ہم اس لیے نہیں ڈردے کہ آمنا کا لال ہمارا مددگار موجود ہے اس لیے آپ ڈرے نہ ہر جگہ سوال کریں ہر مولوی کو سوال کریں اور اگر ویسے تو کوئی جواب نہیں دے گا اگر دے تو بھئی ہم ہر روز ہر رات یہاں موجود ہیں آپ آئیں ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اب ایک ادیشی میں آگے بھی کہہ لے کئی متوں میں اب کر چکا ہوں کیونکہ ہمارے اسی اشتہار میں میں نے اس ادیشی کو بھی نقل کیا لہذا یہ حدیث بھی نوٹ کیجیے اور پہچان میں میں نے اس کی سرخی جو قائم کی ہے پیارے بھائیوں انہیں پہچانے میرے آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار القرآن حتا رویا تو الدا وکانا رداؤ ہل اسلام اے تراہ الاخ ہو و نابا ہو و راضہر و سلے ہی و رما ہو بشر کے قالت کل تو یا نبی اللہ عما اولا بشر کے لِل قالا بلل رامی صحیح ابن حبان جلد نمبر ایک صفا نمبر دو سو اڑتیس اڑتالیس حدیث نمبر جو ہے وہ ہے اکاسی مسند البازار کشب الوائد زوائد البزار صفا نمبر ایک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک کم سو حدیث نمبر ایک سو پچہتر مشکل الاثار جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چونتیس حدیث نمبر آٹھ سو پینسٹھ الموزم القبیر جلد نمبر بیس صفحہ نمبر اٹھاسی اور حدیث نمبر ایک سو انہتر جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو حدیث نمبر بارہ سو اکانوے کتاب تاریخ تاریخی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اٹھوجہ چبل ترجمہ اس کا ملاحظہ کیجئے حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا جب اس پر قرآن کی رونق آ جائے گی اور اسلام کی چادر اس نے اولڈ ہوگی تو اسے اللہ جدھر چاہے گا بہتا دے گا وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اسے پشت پشپ پس پشت ڈال دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار چلانا شروع کر دے گا اور اس پر شرکت کے تانے لگائے گا یہ بھی مشرق وہ بھی مشرق یا رسول اللہ کہنے والا مشرق یا علی مدد کہنے والا مشرق وسیلہ مانگنے والا مشرق معذہ احبر فر اللہ اسی طریقے سے یعنی حاضر و ناظر ماننے والا مشر، نبی کو زندہ ماننے والا مشرق اسی طریقے سے میلاد منانے والا مشرق یارویں دینے والا مشرق پوری امت مسلمہ کو مشرق کہے گا تو آقا نے کہا وہ مشرق کہے گا تو صحابی کہتے ہیں میں نے الکی رسول اللہ شرت کا حقدار کون ہوگا شرت جس کو کہا جا رہا ہے وہ یا جو کہہ رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میری امت پر شرک کی تومت لگانے والا مشرق ہوگا یہ میں نے کتابوں کے والے بتا دیے اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابوں میں الحمدللہ للہ یہ حدیثی موجود ہے مثلا علامہ ابن فاکر نے یعنی و المفتری فی مانو الا الامام ابی الحسن اشری میں بھی موجود ہے الحجہ المحجہ محجہ امام پینی کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث صحیح الحمدللہ حدیث بھی صحیح ہے اب بخاری شی میں بہت واضح انداز میں فرمایا گیا بکان ابن و عمر شرارہ خل چلے کالا انالا کو بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر دس سو حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو تمام ہلکے خدا سے شریر قرار دیتے تھے وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آئٹم مومنوں پر چسپاں کر دی ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے انہوں نے ندیوں کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے بلوں کے بارے میں کہہ دیا بتوں کے بارے میں ناظر ہوئی یہ ایک یہ اپنے نفے نقصان کے مالک نہیں انہوں نے نبیوں کو کہہ دیا کہ نقصان کے مالک نہیں انہوں نے بتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ سنتے نہیں ہیں انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا یہ سنتے نہیں ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شریر لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو بتوں والی آگر ہیں کافروں والی آتے ہیں مومنوں پر چشمہ کرتے ہیں یہ شنافتی کار ہے یہ نشانی ہے میرے آقا نے بتائی عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالی نے بتائی کہ چار لوگ باطل کون ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہے جو بتوں والی آئے آج کسی بھی آپ بہادری کے پاس چلے جائیں جو بندی کے پاس چلے جائیں مدودی کے پاس چلے جائیں خاص ساری کے پاس چلے جائیں احراری کے پاس چلے جائیں یہ یعنی اسراری کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بھی آپ جائیں ان سے کہیں کہ कि کہاں لکھا کہ اللہ کے نبی مکھھی کا پار نہیں بنا سکتے کہاں لکھا غیر اللہ کو پکارنے والا مشرق وہ فوراً واحدیں پڑیں گے جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں فوراً وعدے پڑیں گے اور مسلمانوں پر چسپاں کریں گے امبی اولیا پر چسپاں کریں گے لوگ کہتے ہیں پتا نہیں چلتا ہاک پر کون ہے ارے میرے آکا نے تو نشانی بیان کر دی کہا اللہ کی کسم تو میرے بعد شرک نہیں کرو گے میں की کی آکا کریم فرقی قسم صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کی بات پر اعتبار کروں یا وابی کی بات پر اعتبار کروں صحابی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی تو کہتے ہیں میری امت شرک نہیں کہتی آج بھابی کہتا ہے سارے کے سارے مشرق ہو گئے ہم ڈھائی ٹوٹرو جو ہیں یہ جی ہم مسلمان رہ گئے ہیں پوری امت مشرق ہو گئی ہے معذ اللہ آفط امام غزالی کو مشرق امام راضی کو مشرق امام احمد رضا کو مشرق یہ ایک ولی تو نہیں ابن عربی ابن الفارد ہم جد خانی چھ خبرات مہدے سے دے دی داتا گانج علی حجیری حضرت سید روش عالم سطل روشت ستلین حضرت معین الدین چشتی اب میری آپ کسی ایک کو تو دیکھیے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا یہ سب کو معذ اللہ کہتے ہیں اس لیے میرے بھائی انہوں نے میرے آقا کے والدین کو مجھے کہہ دیا اور تو اور بات تھی یہ وہاں تک چلا گیا یہ اگر ہمیں مجھے کہیں گے تو اس میں چمبے والی میرے بھائی کون سی بات ہے انہوں نے حضرت آدم کو مشرق کہہ دیا مادر اللہ صلی اللہ ان لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر اور مشرق سسینا میرے ماویہ کو کافر اور مشرق کہہ دیا کہ انہوں نے ضہر اللہ کو حکم بنا بنا لیا اس لیے میرے بھائی غور و فکر کریں سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں میرے آقا نے بھی نشانیاں بیان کر دی میرے آقا نے ایک ایک نشانی بیان کی کہا لمبی داڑیاں ہوں گی شلواریں اور تام جو ہیں وہ نصف سال تک ہوں گے ماتھے پر میں ہوں گے قرآن زبان پر قرآن ہوں گے لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا یخر جوں نہ منت دینیں کما یخر سامو من رمیا وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا ہے میرے آقا پر اعتراض کریں گے یار آقا نے سمایا اس کی ذرا خواصہ کی نسل سے لوگ ہوں گے جو میرے علم پر اعتراض کریں گے فرمایا ماں بال الاقوام ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہیں آج دیکھیے اسی نبی اکرم کا منبر اور اسی پر مولوی ناچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میرا نبی غیر نہیں جانتا یہ منافقوں نے کہا تھا میرے آقا نے کہا تھا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہیں آج نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے علم پر اعتراض نور پر اعتراض ان کی روحانیت پر اعتراض ان کی حجات پر اعتراض لوگ ہیں ان کو میرے بھائی پہچاننا پڑے گا ان کو جاننا پڑے گا میرے آقا نے ایک ایک نشانی ان کی بیان کی ہے ان کے ماتھے دیکھ لیں حضرت عمر فروخ کو کہا عمر تمہاری نمازوں سے نمازیں زیادہ پڑیں گے تم سے قرآن زیادہ پڑیں گے تم سے روزے زیادہ رکھیں گے عربی رسول اللہ جب سارے کام ہم جیسے کریں گے تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ یہ گمراہ ہیں کہا سی ماہ اب تحدید ان کی خاص نشانی ہوگی ان کے سروں پر ڈنڈے ہوں گی یہ سرمنایا اور دوسری بات علماء نے اس کا مانا کیا بلند تو یعنی یہ سینے پر ہاتھ باندھا کریں گے یہ خارجیوں کی نشانی ہوگی سینے پر ہاتھ باندھیں گے امت کو مشرق کہیں گے اور زور کی نماز سورج جلتے ہوئے ہی پڑھ لیا کریں گے یہ ساری نشانیاں کتب ابیف میں لکھی ہوئی ہیں علماء نے بیان کی ہوئی ہیں محدثین نے بیان کی ہوئی ہیں لیکن آج لوگ افسوس کہ لوگ ان کے لوگ پھول کے پیچھے لگ جاتے ہیں دیکھو جی دی رسول اللہ کہنے والا تو مشرق ہو جاتا ہے ارے اگر یہ شرک ہے تو پوری دنیا میں پھر مسلمان کوئی نہیں بنتا نہ ابو بکر صدیق نہ عمر فروخ نہ عثمان غنی نہ مولا علی نہ جبر کس کس نے میرے آکا کو یارسول نہیں کہا کس کس نے میرے آقا کو یا حبیل اللہ نہیں کہا امام اعظم حضرت زین العابدین مدد کے لیے نہیں پکارتے یا رحمت عالمی کائنات کی رحمت کرنے والے زین العابدین کی مدد کیجئے کہاں زین العابدین کی رفتار ہے دمشق میں کہاں میرے آقا مدینے میں وہاں سے پکار ہے انہوں نے بیت کو بھی نہیں چھوڑا اس لیے میرے بھائی ان سے پرہیز کیجئے یہ سوال آپ زبانی یاد کر لیجئے اس کی اپنے اپنے کمپیوٹر سے یعنی جو ہے کاپی نکالیے اور ہر جگہ پچھا دیجئے میں کوشش کروں گا ہمارے عامر بھائی اس کو ویب سائٹ پر اسی طریقے سے پرنٹر کے ساتھ اس کو بھیج دیں اور یہ اسی طریقے سے آپ دوستوں تک پہنچ جائے آپ اپنے اپنے پرنٹر سے نکال نکالیے اور اس کو تقسیم کیجیے اس کو چھپوائیے ہر چنی کے ہاتھ میں یہ ایک آئٹم بند ہے آپ دے دیجیے دیکھیے جہاں انشاءاللہ یہ اشتہار ہوگا وہاں بھا کبھی نہیں آئے گا یہ ہیں بھا کے بارے میں سوال انشاءاللہ کبھی اللہ نے تفریح طافی ہوئی تو کے بارے میں بھی سوال جو ہیں وہ کیے جائیں گے جی منیر بھائی وقت بھی کافی ہو چکا اور ہمارے مسکیم بھائی پھر آج لیٹ آئے مسکین بھائی مسکینوں والے کام کرتے ہیں لیٹ آتے ہیں سہیل عبدمہ بھائی ہیں راضی بھائی ہیں ابدل بھائی ہیں اور مسکین بھائی تو میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے کہ اگر ہمارے مسکین بھائی کو اگر آپ محسوس نہ کریں تو مسکین بھائی کو ذرا پہلے وقت دے دیں کل بھی یہ لیٹ آئے تھے تو ان کے سوال کا میں نے جواب نہیں دیا تھا مادت کر لی تھی اگر یہ پہلے سوال کر لیں تو بعد میں سہیل عبدم بھائی تو اپنے ماشاء مہربان ہے تو بعد میں دوسرے دوست کر لیں جی منیر بھائی پلیز آپ تشریح آئیے ہمارے پاس یہ چار آدمی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء سرات و سلام ہوگا جی منیر بھائی اب میرے لیے کیا حکم ہے کیا یہ واضح طور پر ہوگا سوال یا کچھ اور بھی چاہیے